السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا اقمت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله و على اصحاب و من اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین ہر پیر کو اپ کے سامنے بدعات اور ان کا شريف پوسٹ مارٹم کا سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا اس کے تعلق سے ان بدعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے جو کفریہ ہوتی ہیں آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے کفریہ عقائد اس سے پہلے بھی کچھ ایسی باتوں کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا کفر ہے چونکہ بات ہماری بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اگر ایک ایک مسئلے کو ہم بیان کریں گے تو گفتگو ہماری بہت آگے چلی جائے گی اور چونکہ کفریہ بدعات کے ساتھ ساتھ جو اعمال اور عبادات کے اندر بدعات ہیں ان کو بھی اس موضوع کے تحت مجھے بیان کرنا ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ صرف مسائل پر اور ایک درس کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو کفریہ عقائد ہیں انہیں ہیڈنگ کی شکل میں موضوع کی شکل میں بیان کر دیا جائے تاکہ ہم دیگر موضوعات کے اندر داخل ہوں ابھی بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کفر ہوتا ہے ان کا بھی ذکر کرنا باقی ہے اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج کے اس درس میں ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ ایسے عقائد جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جبکہ وہ عقائد کفریاں ہیں ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اور اس میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اللہ کے بارے میں بہت سارے عقائد ہیں جو کفری عقائد ہیں لیکن یہاں ہم تقریباً 18 بیس ایسے مسائل بیان کریں گے جو کفری عقائد ہیں اللہ رب کے تعلق سے ان میں سے نمبر ایک اللہ رب ہر جگہ ہے یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی کفری عقیدہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عبامین ہر جگہ ہے یہ کیا ہے کفری عقیدہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العامین کے جو ثابت شدہ اسما اور شفات ہیں ان کا انکار کرنا یہ بھی کفری عقیدہ ہے جیسے اللہ تعالی کے بہت سارے اسماں ہیں بے شمار اسما ہیں اللہ ہر برامن کے بے شمار صفات ہیں ان بے شمار اسما اور صفات کا انکار کرنا یہ کفری عقیدہ ہے یا ایسی تعویل کرنا ان صفات کی جو لغت کے اندر بھی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لغت سے ہٹ کر کے ان صفات کی تعویل کرنا یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے اس طریقے سے نمبر تین قیامت دن اللہ ابامین کے دیدار کا انکار کرنا یہ بھی کفری عقیدہ ہے اور اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا نمبر چار اللہ ابامن کو گالی دینا آج ہمارے معاشرے میں ناز باللہ یہ چیز رائج ہے کہ بہت ساری جاہل عورتیں جاہل مرد اللہ رب العامن کو گالیاں تک دیتے ہیں اللہ برامین کو گالیاں تک دیتے نا عزب اللہ ذالک اگر انہیں کوئی مصیبت آ گئی کوئی پریشانی آ گئی اس مصیبت اور پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ براہین کو گالیاں دیتے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ابرامین کے بے شمار انعامات اور اکرامات ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو پیدا کیا سوچنے کی طاقت دی دماغ دیا عقل دیا صحت دی تندرستی دی اور بے شمار نعمتیں اللہ ابراہین کو دی بولنے کی طاقت سوچنے کی طاقت ہاتھ پاؤں سلامت آل اولاد الحمد او بہت ساری نعمتیں ان ساری نعمتوں کو بھول کر کے اگر کسی ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ العالمین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تو اللہ تعالی کو گالی دینا یہ کیا ہے یہ کفر ہے جیسے صحابہ کو گالی دینا نبی کو گالی دینا کفر ہے اس سے بڑا کفر ہے اللہ العالمین کو گالی دینا کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے لہذا اللہ ہر بلامین کی عزت کرنے کے بجائے اللہ تعالی کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے انسان اگر اللہ تعالی کو گالی دیتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے نمبر پانچ اللہ کے بارے بدگمانی کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے بدگمانی کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ ہر کی رحمت سے انسان کا مکمل طور سے مایوس ہو جانا یہ ساری چیزیں بدگمانی کہلاتی ہیں لہذا یہ بھی اللہ ابامن کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کفر کا عقیدہ ہے نمبر چھ اللہ من کی ذات کو جو مابودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر کو پوچھتے ہیں اور مابودان باطلہ کو پوچھتے ہیں اپنے جو ان کے مابودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اللہ اللہن کی ذات کو تشبیح دیتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرکی عقیدہ ہے اللہ کی ذات کو تشبیح دینا اس طریقے سے نمبر ساتھ اللہ کو صفات نقش سے متصف کرنا یعنی اللہ ہرب کے بارے میں جو نقص ہیں جو وہ صفات جو نقص ہیں ان کو اللہ ہرب سے متصف کرنا جو کمال کے خلاف ہیں ان صفات سے اللہ کو متصب ماننا یہ اللہن کے ساتھ کفری عقیدہ ہے. مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو اونگ آتی ہے اللہ کو نیند آتی ہے یہ کیا ہے یہ سب کے سب کفری عقیدے ہیں اللہ حربلام کے بارے میں سلیقے سے عقیدہ رکھنا تو جو نقش ہیں جو کمیاں ہیں جو عیب ہیں ان عیب کو اللہ بلامن کے بارے میں سوچنا اللہ کو ان سے متصف کرنا یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے اسی طریقے سے نمبر آٹھ اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح سمجھنا یہ اللہ ابامن کی صفات کو مخلوق ماننا اللہ کی صفات کو مخلوق ماننا جیسے اللہ کی صفت علم ہے اللہ کی صفت کلام ہے اللہ کی صفت آنا ہے نزول کرنا ہے ان صفات کو مخلوق ماننا یہ بھی کفری عقیدہ ہے تو کی مخلوق ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اس وقت تک علم نہیں تھا علم کی مثال آپ لے لیں اگر کوئی اللہ اقبام کی صفت علم کو مخلوق مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا اس وقت تک اللہ کے پاس علم نہیں تھا تو یہ کفر کا عقیدہ ہے یا کلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ مخلوق ہے تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے یعنی جب تک اللہ نے کلام نہیں پیدا کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس صفت سے آ تھا تھا نہ من ذالک جبکہ اللہ ابراہین تمام صفات سے متصف ہے ازل سے اور ہمیشہ رہے گا تو ان صفات کو مخلوق ماننا اللہ ابراہین کی صفات کو یہ کیا ہے یہ سب کے سب یہ کفری عقیدہ ہے یہ اللہ ابراہین کے آنکھیں ہیں یہ اللہ ابراہین کے ہاتھ ہیں اللہ کی اُنگلیاں ہیں اللہ کے پاؤں ہیں ان تمام چیزوں کو اگر انسان مخلوق مانتا ہے تو اللہ العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ان چیزوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اس وقت تک اللہ ان سے آری تھا تو یہ بہت بڑا کفر ہے اسی طریقے سے دوسری جو سب سے خطرناک اور قباحت والی بات ہو یہ ہے کہ نعوذ باللہ گویا کہ اللہ العالمین کی ذات میں مخلوق بھی پائی جاتی ہے اللہ کی ذات کے اندر مخلوق بھی پائی جاتی جبکہ اللہ عبامن خالق ہے اللہ کی ذات خالق ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی شفات کو مخلوق ماننا چاہے وہ کسی بھی طرح کی صفات ہوں ان کو مخلوق ماننا یہ اللہ رب الامن کے ساتھ کفری عقیدہ ہے کسی بھی صفت کو اللہ رب کے تعلق سے مخلوق ماننا تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق ماننا نمبر نو اللہ کے بارے میں فنا کا عقیدہ رکھنا نا عزب اللہ کہ اللہ بھی فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا نا باللہ تو یہ بھی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اللہ اربابن ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا نمبر دس حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات کسی کے اندر حائل ہو گئی ہے حلول کر گئی ہے یا اس طریقے سے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتحاد ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک دونوں ایک دوسرے کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کی ذات حلول کی ہوئی ہے یہ اللہ کی ذات اور ان مخلوق کی ذات دونوں ایک ہیں متحد ہیں تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے نمبر گیارہ اللہ ارب العامن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر پر عرش نہیں ہے اس کا انکار کر دینا اللہ اربرامن کے عرش پر ہونے کے انکار کر دینا یہ بھی کفری عقیدہ کیونکہ اللہ ابامین عرش پر ہے عرش پر اللہ ابامن کی ذات جلوہ فروز ہے لہذا اس کا انکار کرنا یہ کفری عقیدہ نمبر بارہ اللہ کے برابر کسی کو ماننا کہ کچھ ایسے مخلوق ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر ہیں علم میں قدرت میں یا کسی بھی چیز کے اندر یا ان کی ذات اللہ کے برابر ہے یا علم میں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں تو یہ سب کے سب کفری عقیدے کہلاتے ہیں نمبر تیرہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں اللہ کے علاوہ اور بھی رب کا عقیدہ رکھنا یہ سب کے سب کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے لاتے نمبر چودہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشویش دینا اللہ کی صفات ہیں علم قدرت سننا دیکھنا یہ سب اللہ کی تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اب ان کو مخلوق سے ہم تشریح دیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے نوزب اللہ یہ اللہ کا علم ہمارے علم جیسا ہے تو تشویح دینا یا اس کی تمثیل پیش کرنا مثال دینا تو یہ ساری چیزیں کفریہ عقیدہ کہلاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شایان شان ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشریح دینا جب مخلوق کی صفات آپس میں ایک جیسی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اللہ کی ذات سب سے مختلف ہے اللہ جیسی ذات کو ذات نہیں ہے ویسے اللہ تعالیٰ صفات جیسی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالی جیسی جس صفات کا وہ حامل ہو تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ ابامن کے بارے میں کفریہ عقیدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو مخلوقات ہیں ان کے آپس میں صفات کے اندر اختلاف ہے ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں چونٹی کے پاس بھی آنکھیں ہاتھی کے پاس بھی آنکھیں ہیں لیکن ہر ایک کے اندر فرق ہے سانپ کے اندر بھی آنکھ ہوتی ہے اور بھی مخلوقات ان کے اندر بھی آنکھ ہوتی ہے ہمارے پاس بھی پاؤں اور ہاتھ ہیں اور مخلوقات ان کے پاس بھی ہاتھ اور پاؤں ہیں کیا دونوں ایک جیسے ہیں یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ ایک, ایک جیسے نہیں ہیں تو جب مخلوق آپس میں فرق ہے انسان کے ہاتھ الگ ہیں جانور کے ہاتھ مختلف ہیں تو اس طریقے سے اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہمارے جیسے ہیں یا اللہ کا علم اور دیکھنا ہمارے جیسے ہے یا فلا مخلوق جیسا ہے تو اللہ اربامن کے ساتھ کفری عقیدہ نمبر 15 15۔ اللہ اربامن کو عاجز اور مجبور ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ کو عاجز اور مجبور ماننا یہ بناؤ بلّہ کفری عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ماؤ زندگی یا اس طریقے سے بیماری شفا اور جتنے بھی واقعات اور حادثات ہوتے ہیں حتیٰ کی جو پتا بھی گرتا ہے وہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے اللہ تعالی کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے تو دنیا میں کفر ہو یا توحید ہو بیماری ہو یا صحت ہو موت ہو یا زندگی ہو یا اس طریقے سے عزت اور بدنامی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک مشیت کونی جو لامحال وہ چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں حکمتوں کے تحت اللہ العالمین ساری چیزیں کرتا ہے جیسے کفر ہے بیماری ہے اور اس طریقے سے موت ہے مرض ہے فقر و فاقہ ہے غربت ہے مفلسی ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں اللہ رب العالمین کی موجود ہیں اگر سب مالدار ہو جائیں دنیا کا نظام نہیں چلے گا جی یا بیمار اگر نہ ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا اور لوگوں کی روزیاں نہیں چلیں گی تو اللہ ہر بلامین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کے اندر اللہ بلامین کوئی نہ کوئی حکمت ہے لہذا اللہ ہر بلامین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت کے بغیر ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالی کو علم نہیں ہوتا ہے تو یہ اللہ ہر بلامین کے بارے میں کفریہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالی کی مشیت اور مرضی کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے ہر چیز تو ایک اللہ تعالی کی قونی مشیت ہوتی ہے اور ایک مشیت اللہ ابراہین کی شرح ہوتی ہے شرعی مسییت یہ ہے کہ اللہ ابراہین کفر کو نہیں چاہتا ہے اللہ کی کا فرمان ہے کہ اللہ ابراہین اپنے بندے سے کفر سے راضی نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا اس کو لیکن انہیں شرعی طور پر لیکن کونی طور پر دنیا کے اندر چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ ایک تمیز ہو پہچان ہو فرق ہو کہ کون اللہ پر ایمان لاتا ہے کون اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس لیے اللہ برامن چیزوں کو رکھا ہے لیکن شران اللہ اربامن ان چیزوں سے راضی نہیں ہے تو اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کو شامل ہے کونی مشیت تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اور حکم اور اجازت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے سب چیزوں کے بارے میں اللہ اربامن کو علم ہے ایک کیڑا بھی مرتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے ایک بچے کی ولادت بھی ہوتی ہے یا اس طریقے سے معمولی سی معمولی چیز بھی اگر دنیا کے اندر کوئی ہوتی ہے ہوا چلتی ہے یا پتا گرتا ہے تو اللہ ہر بامن کو اس چیز کا علم ہوتا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہی وہ چیز ہوتی ہے تو یہ عقیدہ رکھنا جس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نہ از بلا کفری عقیدہ ہے اللہ ابامن کو عاجز اور مجبور ماننے والا عقیدہ ہے اور اللہ رب جب جبکہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار اللہ تعالی کے علم کا انکار ہے اللہ کی مشیت کا انکار ہے اللہ کی مرضی کا اس, اس کے اندر انکار ہے لہذا یہ کفری عقیدہ ایسی نمبر سولہ اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھنا یہ جو روافظ ہیں یہ جو دشمنان صحابہ ہیں یہ سب ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عبامین کو کچھ چیزیں پہلے سے نہیں معلوم ہوتی بعد میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی نا عدب اللہ انہوں نے بندوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ اللہ کی تشویح دے دی جیسے بندوں کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا اس نے مطالعہ کیا کوئی در سنا کسی سے کوئی بات سنی تب اسے علم ہوا پہلے اسے نہیں معلوم تھا بعد میں اسے معلوم ہوا نہ باللہ یہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العامن کے بارے میں بھی بدا کا عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بعد میں ظاہر ہوئی اللہ کو پہلے اس کا عقیدہ نہیں تھا یہی عقیدہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ رب کے پاس بدا ہوتا ہے اللہ تعالی کو پہلے علم نہیں تھا اسی لیے وہ صحاب رام کو کافر کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہتے جب اللہ کشور زندہ تھے تب اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ان کی تعریف کی اور جیسے مانبی کی وفات ہوگی سب کے سب مرتد ہو گئے کافر ہو گئے دین کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا غصب کیا ظلم کیا علی رضی اللہ عنہ پر یہ سب غاسب ہیں جو خلیفہ بنے ابو بکر و عمر و عثمان اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں نہیں معلوم تھی کہ ایسا ہوگا تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں بدہ کا جو کفر کا عقیدہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ کفر یعنی اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا کہ اللہ ابراہن کو گویا کہ معلوم ہی نہیں تھا نعوذ باللہ اللہ اللہ کا علم ناقص ہے کل کیا ہونے والا ہے نبی وفات کے بعد کیا ہونے والا اللہ ابرامین کو نہیں معلوم تھا ہم نے اللہ کو بدوں سے تشوی دے دیا اللہ کے علم کامل کا ہم نے انکار کر دیا اللہ کی قدرت کا ہم نے انکار کر دیا اس لیے یہ کفر کا کفر ہونے کے لیے یہ قیدہ کافی ہے جو اس طریقے کا قیدہ رکھے کہ اللہ ابراہن پر بدا ہوتا ہے اللہ کو باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں بعد میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالی کو معلوم ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک اس طریقے سے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں اللہ کی اولاد ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ عقیدہ بھی کفریہ عقیدہ ہے سراسر کفر کا عقیدہ نعوذ باللہ من ظالق جیسے یہودی ہفتے عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کرسچین حسط عیصع السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں مکہ کے مشرقین جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تو یہ سارے عقیدے مشرقین کے کفار کے عقیدے اگر کوئی سرے کا عقیدہ رکھتا اللہ کے بارے میں تو کفر کا عقیدہ رکھتا ہے نہ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے لم علی دولم اولت نہ اللہ کسی جنا گیا نہ کوئی اس سے جنا گیا مت تخض اللہ و صاحب ودا اللہ نے نہ بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنایا نہ عزبی اللہ تعالیٰ ان تمام نہ قائد سے تمام عیوب سے پاک ہے نہ عزب اللہ اللہ یہ سارے چیزیں بندوں کے ساتھ ہیں لیکن اللہ ابراہن تمام چیزوں سے پاک ہیں پاک اللہ ابامن کی ذات اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے بڑا کفر کا عقیدہ نمبر انیس نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا یہ کہنا کہ نعمت اللہ نے نہیں دی بلکہ کسی اور نے دی ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے اللہ نے اولاد دیا لیکن ہم نے اس کی نسبت فقیر اور پیر اور مرشیر کی طرف کر دی فلاں پیر بابا نے دیا فلاں درگاہ والے نے دیا فلاں نے دیا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر دی اللہ نے صحت دیا تندرستی دی لیکن ہم نے اس کی نسبت اپنے پیر و فقیروں کی طرف کر دیا کسی اور کی طرف کر دیا کہ ہمیں پیر صاحب نے صحت دیا ہے ہم نے فلاں صاحب نے صحت دیا ہے ہم نے فرشتے نے صحت دیا ہمیں فلاں نے دیا ہے تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے اللہ ابرامین نعمتیں دیتا ہے اولاد دیتا ہے امن و امان دیتا ہے صحت دیتا ہے تندرستی دیتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری نعمتیں اللہ ابرامین اپنے بندے پر کو دیتا ہے ان نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دینا کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا بلکہ ہمارے پیر نے دیا ہے تو یہ کفری عقیدہ ہوتا ہے نمبر بیس اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا دنیا کا نظام چلانے والا یا عالم الغیب ماننا یہ بھی اللہ ابامین کے ساتھ کفری عقیدہ کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی سب کچھ دینے والا اللہ ہی سب کا رب اور خالق اور مالک ہے جو مکہ کے مشرقین تو وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کپڑا رب اور خالق اور مالک نہیں مانتے تھے وہ اللہ ہی کو رب اور خالق اور مالک مانتے تھے تو اس کے بارے میں مشکل کشا مانتے تھے اولاد دینے والا مانتے تھے پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہی کو مانتے تھے اور جب پریشانیاں آتی تھی تو اللہ ہی کے در پر آتے تھے اور سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے تھے صرف اللہ ارب الامن کو پکارتے تھے پرانے کریم کی بہت ساری آیتوں اور صورتوں میں اللہ حرب العامن ان کے اس عقیدے کو بیان کیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے بارے میں سرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا حاضت روا اولاد دینے والا عالم یا اور کوئی ہے تو اللہ ارب الامن کے ساتھ یہ شرک ہے اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کہ جی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو گئے کفری عقیدہ ہوگا یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے لئے سجدہ کرنا جائز ہے جن کے لئے رکو کرنا جائز ہے جن سے مانگنا جائز ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ طواف کرنا جائز ہے یا اس طریقے سے ان کے نام پر نظر نیاز ماننا جائز ہے ان کے نام لے کر کے ذبح کرنا جائز ہے تو جو عبادات ہیں ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے آج افسوس کی بات ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا جانور ذبح کرنا یا اس طریقے سے اللہ گھر کے علاوہ دوسرے گھروں کا طواف کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا یہ ساری چیزیں ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی نعم اللہ تو یہ سب کے سب کیا ہے کفری عقیدے اس طریقے سے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرکیہ اور کفری بدات ہوتی ہے. اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا اب ہم کسی اور کے بارے میں عقیدہ اگر رکھتے ہیں تو اللہ العالمین کے ساتھ ہی کفری عقیدہ اللہ العالمین نے کسی کو صحت دینے کا اختیار نہیں دیا موت و زندگی دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا دنیا کا نظام چلانا ہوا چلانا اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اب اگر ہم یہ عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں کچھ یہ تمام چیزیں اس پر اہل علم کا اور اس طریقے سے مستند اور معتمد علماء کا سلب صالح کے علما نے یا سلف سالین کے نقشے قدم پر چلنے والے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کے تعلق سے اجما نقل کیا ہے کتابوں کے اندر کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سرح کا عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے میں یہ کفری عقیدہ کہلاتا ہے تو آج کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا کہ اللہ کے بارے میں سرح کے عقیدہ رکھنا کفر کہلاتا ہے حالانکہ ایک ایک بات ایسی ہے کہ ہم اس پر مکمل ایک درس ہو سکتا ہے لیکن بات ہماری بہت لمبی ہو جاتی اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ وہ کچھ مسائل وہ کچھ عقیدے جو کفر کے عقیدے ہیں اللہ کے بارے میں رکھنا ان کو میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا کیونکہ عبادات کے تعلق سے بھی بہت ساری بدات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں انہیں بھی ہم نے بیان کرنا ان کو بھی ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے بتانا ہے اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے باتیں بیان کر دی ان ہی اگلے درس کے اندر دین اور اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے ارکان ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی کا بھی جو بنیادی چیزیں انکار کار کرنے ہی بھی کفری بدات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کر کے اختصار کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ عبادات اور اعمال کے تعلق سے جو بدات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں چاہے نماز کے تعلق سے ہو وضو کے تعلق سے ہو عمرے کے تعلق سے ہو یا زکوٰۃ اور حج اور اور کسی عبادت کے تعلق سے ہو ان تمام چیزوں کو ان شاء اللہ ایک ہی بات دے دھیرے دھیرے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب ہمیں ہر طرح کی بداع سے محفوظ رکھے نبی کی سنت پر کام رکھے امن جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ محمد والب اجماعی وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ